شہید اسلام ڈاٹ کام خالف ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ مثال برائے تخبی ہے شرک مثال برائے تکبی ہے شرک آپ جی تکبی ہے شرک کی مثال سنو جی ایک آدمی کا ہے ہولام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 کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنا ہے کیا رکھنا ہے اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بیویاں نہ دیتا ایسے مرد ہی مرد ہوتے تو ہم مر جاتے اولاد پیدا ہوتی تو ابکا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہیں بیویاں دی ہیں تاکہ یہ نوع انسانی کا کیا ہو ابکا باقی رائے جائے دلیل ابکائی اللہ نے کیا واسطے تمہارے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 جن لیا جین عورت عاشق ہے اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لے تو میں نکاح کر لوں تو ان حضرت نے فرمایا کوئی حاضری نکاح کر لو لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا تو حضرت نے تو کیونکہ جواب نہیں دیا کہ آلنے بھی بڑے تھے تفسیر میں لکھا ہوا اس وقت یاد نہیں مجھے میں نے کہا یہ کیسے فتویٰ دے دیا حضرت نے بعد میں جب قرآن کا میں نے مطالعہ کیا تو یقین ہو گیا کہ جنیا کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے مین انفس کو مزوا جانے اللہ نے تمہاری نو سے بیویاں دیا ہیں تو بیویاں ہماری نو سے نہیں ہونی چاہیے تو جن ہمارا نو ہے کیا ایسے تو پھر گدھی کے ساتھ بھی نکاح نکالتا لوگ <laughs> تو اس لیے مسئلہ ٹھیک نہیں جنیا تمہیں بھی مجبور کرے نا تو جنیا تو صاف کہہ دو بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ نو سے بیوی ہونی چاہیے ہم مجبور ہیں تو ہمارے نو سے نہیں پھر جنیا سے جو بیٹے پیدا ہوں گے آپ کے وہ جیند پوتے <laughs> تو بڑے شرارتی ہوں گے کیا <laughs> اللہ نے کیا واسطے تمہارے تمہارے نو سے بیویاں اور کیا واسطے تمہارے تمہارے بیو سے بیٹے بھی پوتے بھی اور رسک دیا تم کو پاک چیزوں کا تاکہ تمہاری نثر باقی رہے آفا بل باطل کیا باطل مذہب کے ساتھ یا با معبود باطل کے ساتھ ایمان لائیں گے اور اللہ کے نیم کی, کی شکریہ کرتے رہیں گے ثمرۂ دن اور عبادت کرتے اللہ کے سوا ان معبودوں کی جو نہیں مالک بال فل لا جملے کو نیچے کا لکھنا ہے نئی مالک بالفیر واسطے ان کے رز کا آسمانوں سے اور زمین سے آسمان سے بارش برسا کے زمین سے نباتات اگا کے بالکل بال مالک نہیں کسی چیز کا بلا یستیون اور نئی طاقت رکھتے بال کنوا نہ بال فیر مالک ہیں نہ ان کو طاقت بال کنوا فلا تجرب پس نہ گھڑو اللہ کے لیے مثال ہے اللہ کے لیے مثال ایسے کہتے ہیں جی بادشاہ تک تم پہنچ سکتے ہو تو بادشاہ تک پہنچنے کے لیے پذیروں کا سہارا لیتے ہو مشیروں کا سہارا لیتے ہو ایسے بھی آدمی خدا سے براہ راست نہیں مانگ سکتا جب تک پیرو فکیروں کو واسطہ نہ بنائے تم ان کو پکارو وہ خدا کو پکاریں گے اللہ کے بندے یہ بادشاہ अपने اپنے بنگلوں میں بند ہوتے ہیں خدا کسی بنگلے میں بند ہے نہ بادی پی قریب اللہ تو قریب ہے اس قریب کے لیے ہم دوروں کو واسطہ بنائیں شباز کلندر تو دور ہے اس کا کیسے واسطہ بن اللہ قریب ہے بات تو ہی سمجھ پنکھ کھڑو اللہ کے لیے مثالیں اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں منہ مالا ہے تم نہیں جانتے ذارا بلّہ مثلاً مثال برائے نے شرک مثال برائے بتلا نے شرک پہلے بھی ایک مثال آ چکی اب دوسری مثال بیان کی اللہ تعالیٰ کی مثال کہ ایک غلام ہے مملوک نہیں اختیار رکھتا اوپر پر کسی چیز کے اور دوسرا وہ ہے کہ رزق دیا ہم نے اس کا اپنی طرف سے رزق اچھا وہ مالک ہے پر وہ خرچ کرتا ہے اسے پوشیدہ اور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 آگے دیکھو جی مالک مملو کو چھوڑو آپ دیکھتے ہو ہم انسان ہیں ہم کیا ہے انسان اور ہماری ماہیت ایک ہے یا نہیں کہتے بھائی انسانوں کی ماہیت کیا ہے ایک حیوان لاتے باوجود ایک ہماری ماہیت ایک ہے تو ہم سارے برابر ہیں ایک آج میں گونگا ہے نہیں بول سکتا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 گونگا ہی لکھو ساتھ ساتھ غلام ہی لکھو گونگا بھی ہے غلام بھی ہے نہیں کادر ہو تو کسی چیز کے اور وہ بوجھ ہے اوپر سردار اپنے کے بھئی جو گونگا بھی ہو بہرا ہو بوجھ نہیں ہوتا سردار کہتا ہے کہ بکری کا گوشت لے آ وہ آلو لے آتا ہے کیا آج اب سنیں یا کوچی سمجھے اور وہ بوجھ ہے اپنے سردار پہ اے نما جہاں ہی اس کو بیچتا ہے نہیں آتا کے، کیا برابر ہے وہ اور وہ شخص کے حکم کرتا ہے عدل کا اور وہ سرا کے مستقیم پہ ہے وہ بھی انسان یہ بھی انسان دونوں کی ماہیت کیا ہے ایک ہے اس کے بعد برابر نہیں ہیں تو خالق مخلوق برابر ہو سکتے ہیں للہ غیر اسلم آباد کمال علم کا بیان اللہ کا کمال علم خاص اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا زمین کا اور نہیں معاملہ قیامت کا کمال علم کے بعد, کمال قدرت وما ساتھ, کمال قدرت اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مسل جھپکنے کے اس کے آنکھ کے او ہوا کر بال. بال بھی زیادہ قریب کیوں اس لیے کہ قیامت جو باقی ہوگی نا تو روح کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا کیا اب روح کا تعلق جسم کے ساتھ جو ہے نا یہ آنی ہے کیا ایک بالکل ایسے روح ٹک کیا یہ جیسے بجلی ہے نا جب جب آپ دیکھتے ہو نا یہ پنکھے چل رہے ہیں بند ہو جاتے ہیں بجلی کا کرنٹ کیا فوراً آ جاتا ہے تو یہی فرمایا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 چھوٹا بچہ جو ہے نا نوزائیدہ جانتا کسی چیز کو نہیں اور کیا واسطے تمہارے کیا سن کنوات شنوائی تمہارے کانوں کے اندر کیا رکھ دی سننے کی طاقت ول اب تمہاری آنکھ کے اندر نگاہیں رکھ دی دل رکھ دیے تاکہ تم شکر کرو کیا نہیں دیکھتے تر پرندوں کے جو کہ مصفر ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فضائے آسمانی میں جابسا کا مانا کیا فضائے آسمان نہیں تھامتا ان کو مگر اللہ کہ ہم بھائی چھوٹا سا ایک پتھر ایسے ڈالو وہ مولاک کھو گا یا گر پڑے گا گر پڑے گا لیکن آپ نے دیکھا بڑے, بڑے بڑے بھاری پرندے ہیں اللہ تعالی نے ان کو مولاک کیا ہوا ہے سنڈے کا تو سخر ہے فضائے آسمان نہیں تھامتا ان کو مگر اللہ اس میں نشانی ہے خدا کی قدرت کی مان لاتے ہیں اور اللہ نے کیا واسطے تمہارے مین بھائی کو مین بن فی اللہ نے کیا واسطے تمہارے تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی جگہ یہ حالت حضرت ہے حضرت گھر میں رہنے کی حالت حالت ہزار کیا واسطے تمہارے تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی جگہ اور کیا واسطے تمہارے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 غلّہ جال لکوم اللہ نے کیا واسطے تمہارے مما خالہ کا اپنی مخلوق سے سائے درختوں کے سائے ہیں جی مکانات کے سائے ہیں کیا واسطے تمہارے اپنی مخلوق سے سائے اور کیا واسطے تمہارے پہاڑوں سے اکنانا جائے پنا جیسے غاریں ہوتی ہیں کیا واسطے تمہارے پہاڑوں سے جائے پناہ اور کئے واسطے تمہارے کرتے یہ قمیص ہیں جی تقیقم الحرا جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری کس سے گرمی سے یہ صرف گرمی سے حفاظت کرتے ہیں ٹھنڈ سے بھی تو ٹھنڈ کی کیوں نہیں بات او سورج کے ابتدا میں ہے لاکم فیحا دنافا تھا ابتدا کے اندر اسباب گرمی ہیں سمجھے جی تو ٹھنڈ سے حفاظت تو آ گئی تھی کمبل بناتے ہو سویٹر بناتے ہو دے فون کا لفظ آیا تھا w -W -W ایسے کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تمہاری گھر سے اور شرابین ایسے کرتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری تمہاری لڑائی کے بعد اس شرابین کے نہیں جو دیکھو زرے پہلے شرابین یہ قمیص ہی جی؟ ہیں دوسرے شرابین کا ہے جی زرے کے اور یہ کرتے ہیں نہ ذر ہیں یہ حفاظت کرتے ہیں تمہاری بادشاہ لڑائی کے وقت اسی طرح کامل کرتے ہیں اللہ کی نعمت میں تمہارے اوپر تاکہ تم فرم بردار بنے رہو فن طلّو زاج پس گر یہ پھرے رہے نہ مانے تو تیرے ذمے تو پہنچا دینا زہر ظاہر رہو یار پور نعمت اللہ پہچانتے تو ہیں اللہ کی نعمت کو لیکن شکریہ ادا کرتے نہ شکری کرتے ہیں سما جن پھر ناشکری کرتے ہیں انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ان کے کہیں انقاف کرنا شاکر ہیں وہ یوم نبا سمن کل امتن شہیدہ تخویف اخروی جس دن کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ گواہ کون ہوگا جی اس امت کا نبی ہوگا وہ گواہی دے گا کہ اللہ میں نے پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے نہیں مانا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 اور جب دیکھیں گے بشرے کا پن تجویز کردہ شرکا کو تو کہیں گے اے ہمارے پرورزدار یہی تھے ہمارے شرکا جن کو ہم پکارتے تھے سوائے تیرے تو یہ لیڈر بھی آ جائیں گے سردار بھی آ جائیں گے محبودان باطلا بھی آ جائیں گے ایسے میں اب جو حق کے اوپر ہوئے گے کوئی پیر فقیر حق پہ ہیں یا نہیں مثال طور یہ محبوب زبانی کو پکارتے ہیں تو حق پہ تھے یا نہیں شاہباز قلندر کو پکارتے ہیں وہ بھی بزرگ تھے سمجھے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم نے تیرا کیا بنایا تھا شریک بنایا تھا تو بزرگ کریں گے نہیں نہیں جھوٹے تھبیس ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ نہ ہم ان کے شیر کے قائم تھے اور باقی جو لیڈر ویڈر ہوں گے وہ بھی انکار کر دیں گے ہر کوئی انکار کرے گا دیکھو جی اللہ بس پھینکیں گے ترفن کے باپ کو پھینکنے سے مراد یہ ہے سختی سے جواب دیں گے کیا بات پھینکنے کا بنا سختی سے جواب دیں گے کہ ان کو ملاقات بے شک تم جھوٹ کے ہو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو مشرقین سے جو سچے پیر ہوں گے وہ بھی بیدار ہو جائیں گے خود ان جیسے لیڈر ویڈر بھی بےزار ہو جائیں گے جب معبود ان سے بےزہ ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے کیا آگے ہاتھ جوڑیں گے کہ اللہ معافی مانگتے ہیں ہم عاجب ہیں معاف کر دو لیکن مشرقی ان کو معافی ملے گی وہ ال اور ڈالیں گے طرف اللہ کے اس دن ان کی یاد کو سلام کا منع ان کی یاد آجزی پرما برداری معافیے مانگیں گے اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے کن کو گھڑتے تھے کہ ہمارے معبودان باطل ہمیں بچا لیں گے سب باتیں گم ہو جائیں گی اللہ جین کا ان کا انجام ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راہ سے زلال ہو گیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو کیا ہو گیا اضلاع ضد نہ ہم عذاب فوق تو ان کو ہم عذاب دگنا دیں گے ایک عذاب کس کا خود زلال کا دوسرا اضلال کا گمراہ کرنے کا بڑھا دیں گے ہم کو عذاب اوپر عذاب کے بیما کا نقصوں یوم صفیق العمتن شہیدہ یہ اعادہ ہے جی اعادہ مضمون سابق لیکن اس میں اضافہ ہے پہلے تھا نا جو بس من عباس شہیدہ لیکن حضرت کے متعلق تھا کہ آپ بھی گوی دیں گے تو یہاں اضافہ ہے یادہ مضمون سابق بھرائے اضافہ جس دن کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ کو اوپر ان کے اور گواہ بھی کا ہوگا من ان کو سے ہم ان کی جانوں سے بشر ہوگا نبی ہوگا وجے نا بے کا شہید اور لائیں کہ ہم تجھ کو گواہ سب کے اوپر کتاب یہ تو پہلے پڑھ چکے نا حضور صاحب کے بعد گواہی دیں گے نزل باج دلیل باج دلیل ہے قرآن سے اس بات رسالت کے لیے اتارا ہم نے تیرے اوپر کتاب کو جو کہ طبیان ہے واضح کرنے والی ہے واسطے ہر چیز کے ہر چیز سے مراد کہیں گی جو ضروریات دین ہے دین کی ضروری چیزیں طبیان کے اوپر نمبر ایک لکھو یہ ہے اوصاف کتاب تیبیان ہے ہر چیز کے لیے وہ نمبر دو رہنمائی کرتی ہے ہر ایک کو لیکن رحمت اور خوشک بری ہے کس کے لیے پرمبردار برداروں کے لیے تو اوصاف کتاب میں طبیان ایک خود دو رحمت کتنی